الحمد للہ نبی پچھلی پہنچی تھی اس میں دو بات اتنے رہی ایک کہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شرح عملی احکام کو تفصیلی دلیلوں سے جاننا <تصفيق> ہر ہر چیز کے لیے نماز فرد ہے اس کی دری شراب حرام ہے اس کی دری جوا زنا حرام ہے اس کے لیے مستقل دری روزہ زکات حج فرد ہے اس کی دری تو اس اعتبار دین کے مختلف عملی کام کے بارے میں ان کی ہر ہر ایک عمل کی دری کے ساتھ اس کو جاننا اس کا نام کیا ہے دوسری چیز جو ہم نے شروع کی اصول الف کیا ہے یعنی ففت کے اصول کیا ہیں یہ وہ دلیلے ہیں جن کے ذریعے سے انسان عمومی طور پر اجمانی طور پر شریعت کے احکام کے بارے میں معلوم کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وما عنه جو رسول وَمَا دو عَنْهُ تم جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اس میں کسی ایک خاص عمل کا نام نہیں نماز کا نام نہیں لکات نہیں, نہیں یا مماعت کے کبار سے شراب جوار غیبت زنا چوری کسی ایک عمل کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ اجمالی طور پر یہ بتایا جا رہا کہ جس سے منع کرے اس سے روکے تو اس طرح کی جو ذریعے ہیں اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رسول کسی چیز سے منع کرے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے روکے یہ جو ذریعے ہیں جن کو اجمانی ذریعے اس میں کسی کے خاص عمل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر رسول کسی چیز سے منع کریں علی علیہ السلام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیز سے منع کریں اس سے روکنا ضروری اللہ ہے تو یہ کو اللہ نے دیا کہ رسول کے منع کرنے سے روکنا پڑتا ہے تو اس طرح کی جو دلیل ہے اس کو حصول الفق کہتے ہیں کہ وہ علم جس کے ذریعے سے ایک انسان دینی احکام میں اجمانی دلیلوں سے فائدے سیکھتا ہے اور ان سے افتفادہ جانتا ہے کہ مسئلہ ہے یا قواعد ہے تو ان قواعد کو کیسے سمجھے اللہ نبی صلی اللہ مختلف باتیں ان سے کیسے آدمی مطلب نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر نوجوان نیا تھا روزی کی عالت میں بیٹھ سے صحابہ کو تشویش کی کیا اب دو باتیں الگ دکھائی دے رہی ہیں صحابہ کو تشویش کی کیا ہے رسول کی بات تو آپ ہے لیکن دونوں پک آپ نے کہا میں نے دیکھا تمہارے گھروں کو تعجب لیکن بزرگ اپنی خواہش پر زیادہ قابو رکھتے ہیں لیکن انسان جوانی میں خواہشات سے مغلور ہوتا ہے لیکن وہ عمر ڈھل جائے اس کی تو اس کے بعد اپنی خواہشات پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے زیادہ جوان ہو سکتا ہے دین سے لپٹنے میں اس سے سہبت بھی ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کے لیے مقدمہ بنے گا روزہ ٹوٹنے کا لیکن جو آدمی عمر دراز ہو اس کی شوق زیادہ آگی گئی تھی وہ اپنے اوپر قابو رکھتا ہے وہ وہاں رک سکتا ہے سے محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد رک گیا روزہ ٹوٹنے کی نوبت نہیں ہے تو کبھی اب دو واقعات ہیں ایک ہی حدیث میں آ اور اس کی وجہ نہیں سب گاہ اور اس نے بدلا دی سمجھ میں آ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے ایک حدیث کسی اور صحابی کی ہوتی ہے دوسری حدیث کسی اور صحابی کی ہوتی ہے ایک واقعہ یہاں کا ہوتا ہے ایک واقعہ کچھ دیروں بعد کا ہوتا ہے تو اب ایک انسان کے لیے ان نصوص سے دلائل سے مطلب لینا مشکل ہے ان کو اصول تو اس طرح کے کچھ قاعدے جو ہیں یا اس طرح کے جو اصول ہیں ایک اصول پر کہتے ہیں اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو یعنی ان قواعد سے فائدہ اٹھاتا ہے وہاں مستی اس کی حیثیت کیا ہے دو طرح کے لوگ ہوں گے اس میں ایک تو ہوگا جو براہ راست اس سے استعمال کرتا ہے جس کو ہم مشکل کہیں جس کو ہم عائد یہ قرآن کا معلوم ہے حدیث کا ہے علوم کی ضرورت ہے ان کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو آرمی جاننا چاہیے قرآن کی تفصیل کا عائم ہونا چاہیے قرآن میں ناصف منسلو کا علم ہونا چاہیے قرآن کے بلاوت کا انداز عربی زبان کے فوائد اس کو معلوم ہونا چاہیے اصول و تفصیل اس کے پاس ہوں ابھی اس کے پاس اصول ہوں اب وہ آدمی اور ہے اس, اس, اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا ایک عامی بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ابھی اسلام میں ڈال ہوا اس کو نہیں معلوم کیا پہل ہے کیا رال ہے کیا آرام ہے تو اب وہ دین کے احکام کیسے بازو کرے اب نماز کا وقت آ ہے اس کو وضو کرنا ہے تو کیا کرے کیا وہ دو سال قطر ہوئے پورا پڑھے اس کے بعد وضو کرے یا پھر کسی سے پوچھے اور روح کرے تو شری احکام اور ان اصولوں سے اور اس کی تفصیل سے کیسے اس سے پیدا کیا جائے اور کون کیسے کرے کس کی کیا ہے طریقہ کار بیان ان ساری چیزوں پر بیان کا تعلق درائل سے ہے جن میں کچھ قاعدے اور فنڈامینٹل کچھ قواعد سے بیان کیے جاتے ہیں اور ان قاعدوں کی بنیاد پر آدمی دین کے حکام کے بارے میں ایک مثال کے طور پر ہے اصول کے حکم سے چیز لازم ہو ہے گی کے حکم سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اللہ تعالی نے بنایا اللہ اور اصول لو لَا يُحِبُّ قیدری اے آپ کہیے پرما برداری کرو حکم مانو اللہ کی اللہ کا اور رسول فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی لیکن اگر یہ روح پھیر سے چل دیں اگر یہ تصویر نہ کریں اللہ کی بات نہ مانیں رسول کی بات نہ مانیں تو ان اللہ قبل کا پری تو اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا حکم بھی ماننا ضروری ہے اور رسول کا بھی اور یہ معاملہ ایسا نہیں کہ مانا تو ٹھیک نہیں مانا تو کوئی بات نہیں ایسا ہے نہیں آگے کی بات جبداری اگر یہ نہ مانے اور پلٹ کے نکل جائیں میں نے تو اللہ تعالی کافیوں کو پسند نہیں معلوم ہو کہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا ہے انکار کر دیتا ہے تو پھر آدمی اسلام سے خالف ہو جائے گا جاننے کے بعد یہ اللہ کی بات ہے جاننے کے بعد کی رسول کی بات ہے اگر انکار آدمی کر لیتا ہے تو یہ اسلام سے فروج کا بال ہوتا ہے, ہے وہ اسلام سے نکل جائے گا تو معلومات حکم ماننا اللہ کا اور حکم ماننا رسول کا ضروری کمپلسری چھوڑنے اور انکار تو یہاں ریعمانی غریب ہے اور اس میں سارے حکم آتے ہیں اب یہ بتانا پڑے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرانی چیز کا حکم دیا ہے پرانا چیز کا حکم دیا اب اس کی, اس کی یعنی اس اصول کے میں کئی سو حدیثیں اور کئی سو احکامات اس کا حکم دیا اس کا حکم دیا اب ہر مرتبہ بولنے کی ضرورت نہیں جیسے رسول صل صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں کسی چیز کا ایسا کرو اب ضروری نہیں کہ اس کو بتایا جائے دیکھو یہ چیز واجب ہے نہیں کیونکہ حکم معلوم پڑ جائے مطلب رسول کا حکم لازم ہوتا ہے ایک قاعدہ معلوم پڑ گیا قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو لازم ہو جاتی ہے چھوڑے گا چھوڑیں گے تو گنا تو اب اس کے ذہن میں قاعدہ بیٹھ گیا جب اس نے سمجھا کہ رسول کی بات ماننا ضروری اللہ کی بات ماننا ضروری لازم یہ اصول ہوا امر سے حکم سے کوئی بھی چیز لازم ہو جاتی ہے تو یہ فائدہ یہ اصول ہے لیکن اس کے زمن میں کئی احسان مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتے میں لولا اور حکم دینے سے یہ چیز میں امت کی امت مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے حکم دینے سے یہ چیز میں حکومت کے لیے تنگی اور مصیبت اور تکلیف کا باعث نہ بنا. کیوں بنے گا ایسی تکلیف کیوں ہوگی لازم ہو جائے گا کرنا تو گنگار ہو جائے گا تھوڑا سا لاپرواہی کی تو گنگار ہو جائے گی یہ لازم ہو جائے گی کب ہو جائے گی امر کو اس کے بعد اگر ایسا ہوتا تو ڈر نہیں ہوتا تو میرا حکم دے معلوم ہے کہ حکم دیکھے تو کیا ہو جاتا لازم تو لازم نہ ہو اس کے لیے حکم نہیں صاحب آپ کی حدیث سے جو رنزاری کیا اللہ کا ہر سال تھوڑا بہت پوچھا حج اللہ نے فرض کیا ہے ہر سال آپ نے جواب نہیں دیا ہر سال اللہ کو دیکھا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال لازم ہو جاتا یعنی رسول کی بات لازم یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہوں گا لیکن اگر میں اس طرح سے پوچھ پوچھ کے اگر میں کہوں تو کر پائے گا یعنی معلوم ہی ہوا کہ اللہ نمی کی نمی وسلم ضروری اور اچھی بات نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ایسا ہے اس کو کرنا ضروری یہ کون بتائے یہ اصول سے معلوم ہوتا ہے یہ اصول سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا حکم ماننا لازم ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی بھی حکم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکم ہوتا ہے لیکن وہ لازم نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے بالمقابل سہولت بھی موجود ہوتی ہے تو یہ تفصیل کہاں ملتی ہے اصول اور بل اور یہ سمجھنے کی وجہ سے جب حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کے اعتبار سے آدمی کے لیے شرع احکام کی حیثیت معلوم کرنا آسان جاتا ہے جیسے جی اللہ کے نبی صلی اللہ او تیرو یا اللہ قرآن قرآن والوں یعنی قرآن پڑھنے والوں قرآن کے اقوا قرآن کا اہتمام کرنے والوں او وطر کا اہتمام کرو یعنی رات میں قیام کرو اب یہ بھی حکم ہوا اب آپ نے میرے افسول سے کتنا جانتا ہے تو پہلے اور سر کا بھی حکم دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رات کی نماز کیا ہوگئی یا وطر جس کو آپ سلاح کے ساتھ کہیں لازم ہوگی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور پاس ایک دوسرا شخص شخص آیا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے ہم پر نماز پڑھ کی ہے ہاں کتنی پانچ رقی کہ کتنی نمازیں ہیں پانچ نمازیں اس شخص نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور لازم ہے کیا آپ نے کہا نہیں اللہ ان کو اللہ یہ کہ کون طرف سے پڑھے اب اس حدیث میں دوسری حدیث کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا اب سمجھ میں کیا آیا کہ بھائی پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ آدمی جو پڑھتا ہے وہ لازم نہیں اب اس دلیل سے اس کو جوڑ کے دیکھا تو چونکہ پانچ نمازوں میں نہیں ہے چونکہ پانچ نمازوں میں نہیں لیا تھا وہ لازم نہیں یا اسی طرح سے آپ نے صحابی عبداللہ ان سے کہا کہ دیکھو اس شخص کی طرح مت ہو جانا جو رات کو تحبر تھا نہیں چھوڑ دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابی اور اس میں کیا جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازم چیز تو بعض یہ اصول اگر آدمی کے پاس ہو تو مختلف دلیلیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو ان دلیلوں کو صحیح طور سے سمجھنا اس کے آسان اور آپ اس سے اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ دلیلیں آدمی کو بعض اوقات پریشان کر دیتی ہیں ایک مسئلے میں کئی دلیلیں سامنے ہیں ایک سے معلوم معلومات کرو تو اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو آدمی نتیجہ نہیں نکال پاتا اگر اس کے پاس اصول ہوں تو وہ آدمی ان تمام دلائل میں غور کر کے صحیح فیصلہ لے سکتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کریں لیکن یہ اصولی بات ہے کہ ایک علم والا انسان اس کے پاس اصول ہوتے ہیں لہذا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ دلائل میں غور کر کے صحیح فیصلہ ہے صحیح فیصلہ دلائل مثال کے طور پر اللہ ایک مثال بھائی عورت تو چورے سے نہیں ایک انسان کہاں لائے ہمارے پاس دلیل جیسے مثلاً ایسا ربی اللہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی جنازے کی طرح اور آپ رات میں نماز پڑھتے تھے اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت میں جب سجی میں جانے کا وقت ہوتا میرے پاؤں پر اختراع سے نماز تو میں اپنے پاؤں سمیٹ اور آپ سجدہ کرتے اور اس کے بعد آپ سجدے سے جب سر اٹھاتے آخر آپ کرے جاتے تو پھر میں آپ کا سجدہ ختم پھر ہم اپنے پاؤں آپس سے پھیلا لال ہوتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے نماز کی حالت میں اب ٹوٹا نہیں لیکن کوئی کہے گا نہیں ہو سکتا ہے کپڑے کے پھپڑ سے تھوڑا دوسری حدیث نتائش اور اللہ تعالی کی ہے کہتے کہ نبی صلی اللہ صلاح اللہ سے نماز کی جاتی ہے اور اس سے پہلے کبھی پیار بھی کر لیا کرتے تھے کسی بیوی سے معلوم ہوا کہ گوسا دینے سے اردو ابھی تو سنا ہو تو اس سے بھی ازو ٹوٹتا نہیں تو اب دلائل اگر آدمی کے سامنے ہو اور کچھ قوائد ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ٹوٹ جاتا اب کوئی آدمی یہاں یہ کہ نہیں یہ ندی کے لحاظ ہے پھنس جائے تو یہ ندی دوسری دلی ہمارے پاس ہے تمہارے رسول کے طریقے میں بہترین اللہ تعالیٰ نے جلا کیا اب دیکھیے کہا کہ رسول کے گھر کے باہر کے معاملوں میں نمونہ ہے گھر کے معام میں پرسنل لائف میں جنگ کے معاملوں میں نماز کے معاملے میں تجارت میں کوئی خاص بتایا جائے کیا رسول میں نمونہ ہے تو رسول کی ساری زندگی ہماری نمونہ ہے یعنی قابل اقتدار ہے ہم فالو کر سکتے ہیں جب کب تک نہیں کر سکتے ہیں جب بتایا جائے रसूल رسول کی اسپیسیفک اب یہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قابل ابتدار ہے یعنی ہم کو اس کی طبع کرنا چاہیے سوائے جس میں بتایا گیا ہو کہ آپ کی یہ اصول اگر معلوم ہو جائے تو بہت آسان ہو گیا جائے اکڑے نہیں اگر وہ آدمی دوسرا آدمی بھی کریں تب بھی اس کا اس نہیں جٹے گا کیوں نبی کی برابر ہے برابر نہیں لیکن اگر وہ نبی کے لیے خاص ہوتا تو آپ بیان لیکن آپ نے کچھ نہیں بیان کیا یہ میری لیے ہے وہ عام ہو گیا کس نے بتایا عام ہو گیا اللہ نے کیا تحبون اللہ. فتبعونی تو فتبعونی بات میری اتباع چارو. اس میں کرو اس میں کرو پانچ چیزوں میں کرو چالیس چیزوں میں کرو نہیں سر تو اللہ نے جب تیمان اس میں رکھا اور عموم اس میں رکھا تو ساری چیزیں سنانے ہیں. یہ, یہ اصول ہے سے کیا ہو جاتا ہے دین سمجھنا بہت آسان ہو لیکن اس کو بھی گہرائی سے سمجھنا چاہیے میں بتا رہا ہوں تھوڑا آسان لگ رہا ہے اس کو اور بھی اصول تو جب انسان کے پاس اصول ہوتے ہیں تو نصوص کا پہن آسان ہو جاتا ہے اگر یصول انسان کے پاس نہیں ہو تو پھر آدمی کے پاس اس کے نقصان اور گڑبڑ اور غلطی کا کام بڑھ جاتا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں تو بہر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ہے فخ اور دوسرے ہیں اصول الف اور اصول الف جو ہے یہ اجمانی دلائل سے بحث کرتے ہیں کہ حکم دے توازی ہوتا ہے مناظر برانا ہو جاتا ہے اور ایجادت کیسے معلوم پڑتی ہے اصل کیا ہے ناسک کیا ہے مسور کیا ہے ناسک مصروف میں فائدہ کیا ہے شریر کے مسالے کیا ہے تیاز کس کو کہتے ہیں اجمان کس کو کہتے ہیں تیجمان سے کیا ہوتا ہے عام ہے کیسا صحیح ہے کیسا غلط ہے اس ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ساری چیزیں کسی ایک مسئلے کے بارے میں نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں نہیں یہ اصول جس کی ضمن میں سارے دین کے کام آتے تو ان کو اصول کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کو اللہ نے مکل کیا ہے قرآن پیدا کیا قرآن لال قلعہ <وصعشن> معلومات کہ ہر گھر کا مطلب ہے إِلَّا اس یعنی کیا مطلب اس کو بہت سے وہ غلط سمجھتے ہیں ترجمہ میں معلومات کیا ہوتا ہے ہم کسی پر وہ تکلیف نہیں ڈالتے جو اس کے بس میں نہ ہو اس کے برداشت برداشت میں نہ ہو یہ مطلب نہیں بھائی کوئی آدمی میں بھوک سے مر رہا ہے وہ برداشت کر سکتا ہے کسی پر دیوار کے وہ برداشت کر سکتا ہے یہاں برداشت کا مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ ہے ہم کسی انسان کو شریعت کے احکام کا ڈونگا ہے اسی ایک انسان جو گونگا ہے سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو کاری کیوں نہیں بنا تو دعوت کیوں نہیں تو ماضی کیوں نہیں بنا تو اس سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے معلوم پڑا آئے کیا وکاری لاج ویپ اللہ سچ ملا اوشا تو اس کی وشاٹ لوگ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف کے آپ زبان میں دو مطلب بنیادی طور پر ایک مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی چیز لازم کرنا اور اس کو اس کا ذمہ دار بنانا ایک کرنا ہے دوسرا مطلب یہ ہے اس میں اس کو مشقت تو اللہ رب العالمی نے کسی جی چیز میں انسان کو تکلیف ہو مشقت ہو کچھ باحث میں تو اللہ ربد العالمی نے ہر بندے کو مکلف بنانا ہے لیکن یہ جو مکلف بنانا ہے ہر ایک کی کیپیسٹی ہر ایک کی استعداد برابر نے الگ ہے لگ ہر آدمی کی کیپیسٹی الگ ہے انسان کوئی یوکین ہے کوئی مسافر ہے مرد ہے عورت ہے عورت ہے کماری ہے کیا شدہ ہے کیا شدہ ہے حمل سے ہے آدمی بیمار ہے صحت مند ہے آدمی اپاری ہے سرشالی ہے بچہ ہے بڑا ہے تو انسان دنیا میں لوگ الگ الگ ہیں اور ہر آدمی الگ الگ, الگ حال میں الگ الگ دن ہے آج آپ کل مسافر ہیں آج آپ صحت مند ہیں تو کل, کل بیمار ہیں تو انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں اللہ اور لوگ الگ الگ حال میں ہوتے ہیں سب کے لیے ایک ہی پیمانہ رکھنا اللہ کا قاعدہ نہیں یہ اور کا کابہ ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت ہر ایک کی طاقت کے مطابق اس سے پوچھ اللہ کہ دیکھیے اسلام کی کتنی بری ہوگی ہے سب کے لیے ایک لاٹھی نہیں ہر ایک کی بات اسی لیے کہا بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمران حسین رضی اللہ کو فلانا اور کہا کہ کا اس میں بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے اس زمانے میں کرتی کا سل پڑھو پتیل پائے جنگ کھڑے ہو کے نماز پڑھو اگر اس کی دعوت نہ ہو تو بیٹھ اگر اس کی طوقت نہ ہو بیٹھنے کی تو ل کر, کر تو اب یہ دیکھیے کہ ایک انسان ہے مختلف حالات میں اس کی حالت الگ ہو سکتی ہے کبھی آدمی صحت مند ہے کبھی بیمار ہے کہ بیٹھ کے پڑ سکتا ہے کبھی چنا بیمار ہو جائے تو پڑ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے جو بیٹھ نہیں سکتا تھا اس سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ تھی بیٹھ کے نماز پڑھنے پڑی یا کھڑے ہو کے نماز پھلنے پڑی لیکن وہ لیٹ کے پڑھ سکتا تھا اس سے اتنا ہی پوچھ ہوگی کہیں اس کی طاقت کے مطابق اللہ کے ہاں تیامت کے دن ہر انسان سے اس کی طاقت کے مطابق اللہ کے ہاں تیامت کے دن پوچھ ہوگی جتنی طاقت تھی اتنا کر لیا پاس لے ہاں سال پوچھے اللہ نے کسی کو انڈا بنایا کسی کو دلہا بنایا کسی کو بنایا, کیا ہم آدمی چل پہ سکتا ہے اس کی پوچھ اتنی زیادہ ہوگی جو آدمی ایمان والا ہے اس کی پوچھ زیادہ ہوگی جو غریب ہے اس کی اتنی کم ہوگی تو اس بار سے آپ دیکھیں گے تو شریعت میں اللہ نے ہر ایک کو کیا بنایا ہے مت یعنی ہر ایک پر کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے آئے ہے اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے کیا بنایا قسم زمانے کے انسان ہیں تو الگ اور اللہ اللہ نے سارے انسانوں کے بارے میں خزارے لیکن پھر کیا ہے میں پہنچ گیا ہوں نہ باب وہ کہتے ہیں کیا آپ لوگ شری اصول ہے کوئی انسان لال قلعے پر کبھی رہی یہ سنیں کوئی انسان لا قلعہ فقا مسن کے سے دو باتیں ثابت ہوئی ایک تو یہ کہ ہر ایک مکلب ہے دو کا کل سی رہے تو ہر ایک کو اللہ نے مکلب بنائے دو باتیں سمجھ میں تو ہر ایک مکلف ایسے کوئی نہیں رہ سکتا ہے میں مکلب نہیں ہاں وہ دیوانہ اگر ہے وہ تو دلی دیں اگر وہ دیوانہ ہے مجنون ہے وہ مکلب نہیں کیوں کسی کی تکلیف کے لیے عقل ضروری اس کی تمغیل ضروری ہے ایک آدمی کو صحیح راستے پہ چلو غلط راستے پہ مت چلو جب بولا جائے تو اس کو فرق کرنا آنا چاہیے کہ نہیں اگر وہ فرق ہی کر سکتا ہے تو پھر اس کو لازم کر سکتے ہیں کہ صحیح راستے پہ چل نہیں جیسے آپ ایسے ہو گیا جیسے آپ ایک نابینا انسان سے کہیں کہ جتنے سفید کپڑے کالے اندے آدمی چیزیں دکھائی نہیں دیتی آپ پوچھتے تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں تو آپ نہیں اس کو ایک لگانے دکھے گا اندر اس کے پاس بینا ہی نہیں ملتا ہے چشمہ لگانے دکھے को اندے کو تو اسی طرح کے مجنون اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیر اور شر میں فرق کرے اس کے لیے عقل کا صحیح بولنا ضروری ہے مکلب نہیں بچہ چھوٹا ہے اس کی سمجھ پوختہ نہیں ہوگی اس پر بھی شریعت نہیں ہاں اس کے ولی اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے ضروری کہ بچے سے بھی پر عمل کروائیں دس سال کا ہو نماز نہ پڑے تو اس کو کہ بچہ سات سال کا ہو نماز سکھاؤ نماز کی تعدید کرو دس سال کہو نماز نہ پڑھے تو اس کو اس پر سزا یہ اس کے لیے تیاری سے کہ نماز میں کمپرومائز نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ این بالغ ہونے کے قریب پہنچ گیا آپ بول رہے نماز پڑھنا پڑتا ہے تو اب اس کو عادت ہی نہیں آپ پہلے دن سے اتنا وہ کمپیوٹر ہے آپ بٹن دبا دیے نہ کر انسان ایسا نہیں تو اس کو پرو اسے تو اس کو دس سال سے ہی ایک دم سختی کرنا شروع کر دیں کہا کہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماضی رہے کوئی مسلمان بالغ ہو جائے اور ماضی نہ ہو ایسا سماج میں نہیں ہونا چاہیے بدقسمتی تیار ہے اس زمانے میں نہیں پڑھ اس زمانے میں مناب بھی نماز پڑھتے تھے تو بچے پر تکلیف نہیں مجنون پر نہیں ہے ہاں لیکن ایک مجنون پاگل مطلب تھا اب اس کا علاج کیا گیا اچھا ہو گیا اب وہ کہہ سکتا میں مجلوم تھا اس لیے اس سے شریف تاکی وہ تو آپ کو برائی کام کر سکتا ہے اب اس پر شریعت واضح لازم ہوگی کیوں اب اس کی اصل صحیح تو ہر اب شریعت نہیں ہے پہلے سے تو یہ اصول شریعت ہے تو ہر مسلمان ہر انسان یہ مکلب ہے سویا آدمی وہ مکلب نہیں ہے نیند میں اگر کوئی آدمی کچھ بول دے تلا کو اگر کوئی آدمی تلاش نہیں دے ان کو بیوی سو گئی با اور تلاش دے دیا ہو جائے گی تلا سوچ رہے کچھ لوگ نہیں ہوتے کیوں اسی کے حادیش میں تین لوگ ہیں اور اس کے لوگوں سے قلم اٹھایا ہے مجنون اس کو ہو جانے تک یا فلانے تک اور سویا ہوا آدمی جاگنے تک اور بچہ احترام ہو یعنی بالے ہوئے ان سے قلم اٹھایا جا کے تو سوئے ہوئے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں سوئے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں اس اعتبار سے کہ وہ کچھ بول دیں تو اس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے نہیں آپ کی کار میں بات کر رہا ہے وہ اس کی بات کا اعتبار نہیں تو مکلم انسان ہے ان تین حالتوں کو چھوڑ اس پر سے اس کے لیے تکلیفی آم ہے اب ہم سیکھیں گے کیا چیزیں پانچ چیزیں سیکھیں گے اللہ کا وہ تکلیف ہی ہے کیا ہی ہے تکلیف دینے والے احکام نہیں وہ احکام جن کا بندہ پابند اسی کی چیزیں تین قسم کی ہوتی کرو مت کرو اور تمہاری کرو کام تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کرو دوسرے مت کرو اور تیسرا تمہاری مرضی کرنا چاہو تو, تمہیں تو کرو نہیں تو مت کرو یعنی کوئی پرابلم نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں کی تو کوئی مسئلہ جو کرو ہے اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں کرو اور دوسرا کرو بچا اچھا اور مت کرو میں کیسا ہوگا بالکل نہیں کرنا اور نہیں تھے تو بہتر ہے اس اعتبار سے کل ملا کے کتنے اکام ہوئے موٹا موٹا کرو مت کرو اور کرنا چاہو کر سکتے ہو نہیں کرنا تو کوئی پرابلم تو شریف احکام تین طرح کے ہیں میں جو کرنے والے احکام ہیں یا تو وہ لازمی ہے جیسے پانچوں کی فرض نماز یا پھر کرنے میں ہلائی ہے جیسے تانچس کی نماز نماز تو دونوں ہے لیکن دو نمازوں میں کیا ہو گیا پر ایک نماز لازم ہے دوسری نماز لازم نہیں لازم نہیں کا مطلب ہمارے کیا ہو گیا لازم نہیں تھوڑو ہم لوگ کیا کرنا شروع کر دیے آج کل لازم تھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ یہ لازم نہیں وہ لازم نہیں ہم صرف کمپلسری بھی پر چلے لگے اگر بیسا سوچنے لگے تو کیا ہو شوہر کی باتیں جو ہے بہت ساری باتیں اس پر لازم نہیں ہوتی ہیں اب وہ لازم نہیں بول کے چھوڑنا شروع کر دے تو کیا اور بچے اور دو احباب جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے کیا نوجوان کے لیے ماں باپ کی اجازت نکاح کے لیے لازم ہے لڑکا لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکے کا ولی ہوتا نہیں لڑکے اور یہ تھوڑی نہ ہوتا جاتا ہے بیٹی کو چنکا دیا کہ بیٹے کا یہ کہنا شروع کر دے شریف نے لازم نہیں کیا ہے کہ ماں باپ سے جائے لہذا اچانک کسی دن جمعہ, کے جمعہ کی نماز کے بعد گھر پہنچ جائے اور ماں دروازہ کو لے باپ دروازہ کو دیکھے میری آدمی لوگوں سے کیا کر کے آ گیا نکاح کیسے ہم کو بتایا کہ لازم نہیں چلے گا ماں باپ ہی جا گئے نہیں تو گھر پہ ارے تو دو لالمی نہیں ہمارے لیے بھی لازمی نہیں خود کو گھر میں جائیں اگر ہم ایسا عمل کرنے لگے دن پر کیا ہوتا ہوئی تو اس کے لیے صرف لالم لازم نہیں بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ سے کم تر ہوتی ہیں لیکن ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے کی بھی رعایت کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات وہ غیر لازم چیزیں لازم چیز کی تکمیز ہوتی ہے لازم چیز کی تکمیل ہوگی مثلاً آپ دیکھیے اللہ دن صلی اللہ علیہ نے بتلا ہے سیام کے دن سب سے پہلے کا حساب ہوگا نماز اور اگر نماز میں نماز کون سی نماز فرد نماز ہے اگر فرد ہے مکمل نکلی تو آدمی کیا ہو گیا لیکن اگر فرض میں کمیاں نکلی تو کیا کہے جائے گا ایک آپشن باقی رہے گا کہ اس کی جو نوکے ہیں ان سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا اگر کسی کے پاس وہ غیر لازم نہ ہو تو اس کا جہنم میں جانا کیا ہو گیا لازم اللہ نام تو ایک انسان ایک انسان غیر لازم کو غیر اہم نہ سمجھ اس وقت کو دیکھ لازم ہے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ کا احترام دیکھیے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو حکم دیتا ہے مجھے اتنا جدید وشواس کے بات بتاتے رہیں کہ مجھے لگا ہوا جس سے دانت ٹوٹ جائیں آپ یہ معمول نبی صداث تو یہاں پر یاد رکھیں कि چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں نہیں کرنے کی ہوتی ہیں اور تیسرے قسم جو ہے جس میں اللہ تعالی نے بندے کو ہاتھ تو اس کے بارے میں سمجھ لی تو اس کے بارے میں یہاں پر سمجھ لیے جو کرنے کی چیزیں ہیں ان میں دو ہیں ایک کو کہتے ہیں واجب اس کا دوسرا نام وغیرہ جو پہلی چیز ہے جو لازم ہے کرنے کے کاموں میں جو پہلی چیز ہے جو لازم ہے جو لازم ہے اس میں اس کو پرد بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو واجب بھی کہہ سکتے ہیں ہن کی کے نزدیک اس میں تبدیل ہے ہن کی کہتے ہیں کہ برد الگ ہے واجب الگ ہے لیکن احنا کے بالمقابل دوسرے تمام علما ان کے نزدیک پرد اور واجب میں کوئی فرق نہیں اور یہی بات صحیح ہے کہ فرد اور واجب میں کوئی فرق نہیں جسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے بیوی بی سے جب وہ سہولت کرے تو غسل کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے حقاصی ہو اللہ نے حکم کا غسل کر نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی غسل لازم ہے مجاحمت کے بعد جنوبی وہی ہوتا اگر تم جنوبی ہو تو, تو اختیار کرو یعنی غسل کا تو یہ حکم اللہ کا ہے حالمی علماء کہتے ہیں کہ جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اور نس پتری جو ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں اور دلیل ورنی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے یعنی خدیش سے وہ چیز ان کے نتی تو کیا ہے جی ہو جاتی ہے حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جس چیز کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے واجب فرد ان کے تائرے کے لاس لیکن حدیث میں کیا کہا گیا اللہ کے صلی اللہ سے پڑھاتے ہیں و دل خطان دل خطان فقد و جل جب مرد کی شرگا عورت کی شرگا سے متعلق ہو جائے تجاوز کر جائے فقد و جلد واجب ہو جائے یقین کی بات اس لیے بتانا مناسب کیونکہ ہمارے نظیر کا واجب کہیں بات ایک ہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لازم اس کا مطلب ہوتا ہے لازم یہ تو نہیں کہ نبی نے دیا تو غیر لازم ہو اگر اللہ کے نبی وسلم کسی کا حکم دیں تو وہ بھی لازم ہو جاتا ہے ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہتے ہیں کشتے اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں بلکہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یا تو گہرے نہیں کو کرتے ہیں یا اس کی بنیاد پر بولتے ہیں ابھی صلی اللہ علیہ اگر کسی چیز کا دے دیں نہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا دے دیں اور وہ قرآن میں نہ ہو تب بھی وہ چیز لازمی ہوتی ہے دوسری بات یہاں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آج کل تھوڑے پڑھے لکھے وہ نئے آئے کیا ہوتے ہیں یہ چیز داڑھی قرآن کی لگ داڑھی قرآن میں نہیں جو حدیث میں ایسی بات آئے جو خدا میں بھائی جو حدیث یہ جو ہے یہ جو کہ تقار یہ جو اصول ہے یہ عقل بربادی ہے اور ایسا انسان میری بات یاد رکھے ایسا انسان جو یہ کہتا ہو کہ ہم جو حدیث اس کی بات قرآن میں ہو تو ہی مانیں گے ورنہ نہیں یہ آدمی قرآن ہی کو نہیں مانتا کیوں اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن آ کر تم رسول بخصول جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو بولتے نہیں یہ مان پھل کے بارے میں کیا ہے جو کما رہتا ہے آپ آب ابھی سے آپ کی بات پرانی حکم لو خبر دے تو خبر لو اللہ نے کیا کہا جو حکم دے کو حکم لو خبر دے تو خبر لو اللہ نے کیا کہا جو کچھ رسو تم کو, کو, کو, کو, جو جو دنی کو دنی اسے دے اسے ہم کو ایسا نہیں کر سکتے ملیں گے وہ مال کو لیں گے نہیں اتنا بھی ہو رسول مال لینے لیا ہے لینے لیا ہے اچھی بات مال قرآن بعض دوکم سے چیز لازم بچ پہ چیز ہم نے بل اور واجب کا بل ہم نے دیکھا کہ حدیث میں اسی چیز کو واجب کہا گیا ہے جس کو قرآن میں اللہ نے اسکا حضور دیا اسکاؤ ہو گیا یہ فرق نہیں دوسری بات ہم نے دیکھی اس میں کہ اللہ کا حکم اور رسول کا حکم دونوں بھی تعمیر کے اعتبار سے برابر ہے اللہ اب کو کیا کہے گا بولی بات کو بسانے والی بات اللہ والا رسول تو اللہ کی بات بڑی رسول کی تو ہم یہاں پر آدمی بن جاتا ہے ہم کہیں گے کہ اللہ نے کس کی ماننے کے رسول کی وہی ہے کی بیان کی وہ باتیں میں نہیں ورنہ رسول کی بات تو وہی کی بیان تو رسول کا ایکسٹرا بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ کی پرما برداری کرو خراب تو قرآن میں باتیں آئیں رسول نے پہنچائی فرما برداری کرو اللہ کی بھی کرو اور رسول کی بھی کرو تو اللہ کی فرما برداری کرنے کا مطلب اللہ کی وہ آسام میں قرآن میں سراہدن آئیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ حکومت دیے ہیں جو قرآن میں نہیں ایسا کیوں ہے اللہ کو معلوم لیکن ہم ہاں کو لگتا ہے رسول کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی مانی پڑے گی اور رسول کی کچھ چیزیں ایسا رسول کے تابق رکھتی ہے قرآن نہیں رکھتا تاکہ بات کے داؤں میں ایسی عقل جب پیدا ہو تو ان کو پوچھا جائے ٹھیک ہے قرآن ہی کو مانتے ہیں آپ لوگ ٹھیک گھر میں کوئی مرا تو کیسا دفن کرتے قرآن سے بتاؤ ہے کوئی طرح کریں گے کوئی کا واقعہ ہے بس اس کے کی علا ایک آدمی اس کو کمر میں دخل کیا جائے اس کا حکم خران دی جائے تو اللہ کی طرف نسبت ہے اللہ نے معافی اللہ نے دمن کیا کہ چھوڑو اللہ دبن کرے گا اس کو تو کہیں چلے گا دفن کرنا پڑے گا پہلے سے چلا آ رہا اچھا پہلے سے حدیث نہیں چلی آئی سمجھ میں آئی بات تو اللہ کا حکم اور رسول کا حکم نیا اصول ہے اللہ تعالی قرآن کریم کمایا پلی لدینا یو خالفون اور ڈرے وہ لوگ پلی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو پلی در لدی یو خا رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں دو ہیں ایک تو سرے سے آدمی خلاف ورزی کر کریں عملی خلاف ورزی کر کرے دوسرے یہ کہ اعتقاد یا قول سے اس کی مخالفت کرے انہیں ڈرنا چاہیے اس چیز کہ کہیں وہ پتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ڈرنا پیدا ہو تو ان تمام دلائل سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جب حکم دے دیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے لازم اور اس کو عربی زبان کی اپلکی زبان میں کہتے ہیں یہ چیز فرد ہے یہ چیز واجب ہے اس کی تعریف کیا ہے پرد اور واجب کے امتطال کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور اس کو ترک کرنے والے کو جو بغیر عذر کے ترک کرے اس کو گناہ پر جو پر کیا ہے کرنگ ایک انسان اس کو ثواب اور تعمیر کی نیت سے کرے تو اس کو کیا ملتا ہے سواب اور جو آدمی بغیر عذر کے اس کو چھوڑے اس انسان کو کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں امتزان اس لیے کہ کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو ثواب ملے گا نہیں کوئی سب پڑھ رہا ہوں اور اس کو اللہ کی اہلیت کے اعتبار سے کوئی اس کی نیت نہیں ثواب ملے گا نہیں یا کوئی آدمی ڈر کے روزہ رکھ رہا ہے اگر میں نہیں رکھا تو وہ تو اٹھا کے لے جائے گا اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو جو ہے کے پہلے جائے گی تو یہ انتظار حاکم کا ہے اللہ کا نہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیر اگر ایک آدمی عمل کرے اس کو کیا کہتے ہیں فرض یا واجب آدھا اس کو کیا کہتے ہیں فرض یا واجب فرض یا واجب ہو گیا یہ پہلا تکلیفی حکم یعنی بندے کو اللہ نے یہ چیز اس کا پابند کیا ہے حکوم دیں تو کرنا پڑا اس میں دوسری چیز ہے مندوب مستحب کس کو کہتے ہیں پسندیدہ عمل مندوب جس کی طرف رہبری ماند جی. مشر جس کی ترغیب دی گئی ہو جس کی طرف رہبری کیجیے کرو اچھا مندوب کس کو کہتے ہیں مستحب کس کو کہتے ہیں ایسا عمل جس کی ترغیب ہو اور, اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ ملامت ہو سکتی ہو اور جس کے چھوڑنے اس کے بنا سننے ملامت ہو سکتی ہے گناہ اس کے کام نا سننے کا تم کیا ایسا لیکن گناہ ہوگا جیسے اللہ کے حبی صلی اللہ اور کی ہو جانا اور رات نے تعاون پڑھا کرتا تھا لیکن خانہ کے تعاج لازم ہے نہیں دوسرے بتا چکا ہوں میں اس سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پانچ نماز ہے اس کے علاوہ نہیں لیکن آپ نے تو سمجھ نہیں آپ نے کہا اس کی طرح مختلف ہو جانا تو مستحب اس سمجھ کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں ترمیم ہے لیکن وہ لازم نہیں اور جس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں لیکن اس کا مسلسل چھوڑنا برا ہے اس لیے کہ جو منتخبات ہوتے ہیں چاہے وہ رماز ہو روزہ ہو ڈکاف ہو سلطات یا حج اور ہوں روزرا ہوں یہ امال فرائض کی کوتاہی کو فل کرتے ہیں فرائض ہمارے ناول کی اور ضروری ہے کوئی ہے ایسا ہاتھ کیا آج اٹھا کے بولے کہ میں تو بول سکتا ہے کہ میری فراج ایک دم پرفیکٹ کوئی کمی نہیں اس ہے کوئی نہیں بول سکتا ہے. بلکہ اگر ہمارے امال ہمارے پاس چیک کرنے کے تولنے کے لیے دیا جائے ہم اٹھا کے پیک دیں تجیے کون ہے باقے. ہم کو ہی تولنے کے لیے دیا جائے ہم اٹھا کے پھینک دیں تجیے کون ہے ہم یہ کہیں گے کون ہی عمل کیا ایسا عمل کرتے ہمارے امال ایسے پھر اللہ قبول کرے اللہ کا فل ہے ورنہ اللہ ہمارے ہمارے واقع قبول کرنے لائق نہیں ہوتے اللہ اس کو قبول فرمائی جی ساری ایسی ہے قبول کیا کریں مزہ ایسی ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا فل ہے اللہ قبول کرتا ہے تو نوافذ جو ہے اس کو نفل بھی کہا جاتا ہے اس کو سننا بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ بولتے ہیں کہ سننا تو نبل میں فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ فرق ہے بھی نہیں, نہیں. کیا جواب ہو گئے؟ اگر سنت کو کسی عمل کو جیسے نقل ہے, ہے یا سنت ہم کہیں کہ نفل بھی یہاں، سنت بھی ہے وہ کیسے نفل کس کے اعتبار سے فرض کے بالمقابل ہے جو فرض اللہ او اللہ یہ پتا جلدی یہاں بھی الگ الگ نفل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات نہیں کمپلسری نہیں ایکسٹرا تو کوئی بات نہیں لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پابندی سے کریں وہ کیا ہو جاتا ہے لیکن سنت ہونے کے باوجود بھی وہ چیز کیونکہ فرم کے لیے مقابل ہے لہذا وہ چیز لہٰذی نہیں کاغذ اگر نہ پڑے تو کیا کہا جائے گا جہنم میں جائے گا چھٹی نماز نہیں پڑھ رہا نماز پانچ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا دی کہ اس کے علاوہ کچھ آپ نے کرنا اگر ہوتا تو اس کو ذکر کرتے تو اس کو ایسے امان ان کو نہ پھر کہا جاتا ہے جو فرض کے علاوہ ان کوئی چیز, لازم ہونے کے باوجود اس کو سنت کہا جا سکتا ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی چیز اگر لازم ہو اس کے باوجود اس کو سنت کہا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ طریقہ رہا ندی یہ سنت ہے نبی کا طریقہ ہے شریح ہے سے تو ہانی بتائی جا رہی یہ فرض ہے ہے یہ کیا ہے سنتمل ہے یا یہ حرام ہے مقوب ہے کیا ہے ہمیشہ سے پانچ نمازیں پڑھتے آئے مسلمانوں کا طریقہ ہے مسلمان ہمیشہ سے پانچ نمازیں ازان ہو اور اس کے بعد نتاتے ہمارے ندی کی سنت یہی ہے کہ ازان ہو اور اس کے بعد نہ ہو تو اب نماز جی آپ نے کیا بتا دی سونا اذان جی آپ نے کیا بتا دی سنت. کہ ہر نماز کے اذان دینا یہ ندی کی سنت یعنی نبی کا طریقہ ہے اب شری ہے کہ کیا وہ بتا رہے جو فرد ہے یا تو کبھی سنت کا لفظ ایسا بھی آتا ہے اسی بات پر شبہ ہو جاتا ہے روایت سے جب جناز میں بات الفاتحہ پڑھی لوگوں نے پوچھا کیا کہ یہ نبی کی سنت کبھی وہ سنت تھوڑی وہاں اس کے بعد سے جو آج بولا جاتا ہے بول رہے آج جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے یہ سنت ہے یہ نبل ہے یہ گنا ہے تو آج کیا تو کبھی ایسا ہے اس میں پو بھی آتا ہے اور نو بھی آتا ہے آپ کو ملے گا وہ شبہ وہاں نہ رہے یہاں تو لوگ سنت ہے آ جائے اسے تباد دے تو وہ دائمی امر تھا ہے اس لیے کہ وہاں جو لوگ سنت آتا ہے اسے تباد دے تو وہ دائمی امر تھا سننا کس کو کہتے ہیں اقلیت و نسلوں کا ایسا راستہ جس پر چلا جائے جس پر چلا گیا بس تو بخ بھی ہو سکتا ہے اور نسل بھی ہو سکتا ہے تو پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ جن اعمال کا کام کا بندے کو مکلف پہلی چیز کیا ہے بری چیز پڑ یا واضح دوسری چیز بچی وہ کیا ہے کرے تو بہت اچھا نہیں کرے تو گناگار نہیں اس کو کیا کہیں گے یا اس کے اور گرفال آتے ہیں جیسے یا یا نہ اس طرح کے فال آتے ہیں جو فرض کے لیے مقابلے بولے جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہوئی جو کرنے کی ہیں ان کی مثالیں ہم کیا لے سکتے ہیں فرائض کی پانچوں کی نماز الارم لگا کے کتنے بجے کا بر ہو جاتا الارم بجا کے ہو جاتا ہے اچھا اور نہیں چھوڑنا چاہیے ہمارا یہ کیا ہے تھی نماز کا ٹائم چینج کر دیا شریر بدل دیا اپنے کو طے کر دیا یہ ہے یہ بات ہے نیٹ بولے آٹھ یا دس بجے اور بہت دیر سے اور اس کے بعد لیکن میں آدمی بنا رہا تو اس لیے اس نے اپنی طرح سے طریقہ کر دیا کہ کی بجائے سولہ پانچ نماز پہ اور پانچ پہ آپ دیکھیں گے یہاں ایک دوسرا نماز بہت سارے پر ہیں لیکن بنیادی نماز نماز نماز بچے کو بہت دیا ہے تفریح ہے وہ تو نماز بلکہ لیکن زکات میں ایسا نہیں زکات میں سب پر نہیں بلکہ زکات ان لوگوں پر خاص صورتوں کھیتی باڑی ہوتی ہے پانی جاتا ہے تو مقلم جی بندہ جب ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہر بندہ حج میں آپ دیکھا کہ ہم بنائے ہر مسلمان کا پل ہے سو پہ نہیں اس مسلمان کا پو ہے یا کوئی اس کے لیے ایسا ہی راضی ہو جائے گا نہیں پہ میں اب معروف ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عموماً ہی ہوتا ہے سختی ہوتا ہے ہمیں کوئی لگتی بات کا کام ایسے بھی میں تکلیف ہوتی ہے تو بات ہوئی غور و نہیں ہے بلکہ غربا کی ہم نے اور اس کافی تفصیل ہے جو اکڑا گروپ کیا ہے مکو نہیں کیا ان کے لیے آج بال سال سے پورا اور جو غیر ان کی کیا ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے گئے اس کے لیے کیا ہے لیکن حاضری کے لیے کرانا ہے اس کے نہیں رکھنا چاہیے کیوں اس لیے ہے اور تین روزہ نہیں کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بات یہی سمجھیں گے کہ <misterisation> حم ہو جائے بڑے تریف ہوتا ہے اس میں حکم ہوتا ہے ایسا کرو جسے اللہ تعالیٰ وہ عطیم الحج وال اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا رس صلی اللہ علیہ طرف سے حکم ہوتا ہے تو جب کسی چیز کا حکم آ جائے تو کسی چیز کا حکم ہو لازم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کتابت قلم اس کے لیے جیسے اللہ اللہ نے لکھ دیا کا مطلب وہ چیز کیا کر دی لازم تو اس طرح کا لفظی آتا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چیز کیا ہے لازم اور اسی طرح سے یعنی اس میں بیان بھی لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جس کے لیے امر ہو جس کے لیے حکم ہو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے لال ہو جاتی ہے اور جس چیز کی ترغیب ہو لیکن حکم نہ ہو وہ کیا ہو جائے گی اس کی ترغیب ہے اس کی تاریخ ہے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں لیکن حکم اس کا نہیں یا ایسا کرنے پر اتنی نیتیاں ملتی ہیں خلا ذکر پر خلا اس پر یہ عمل کریں گے تو اتنا ثواب ہے اس کی صرف ترغیب آئی اس کی تعریف آئی اس پر جنت میں مراکب ذکر کیے گئے تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے یہ مستقب ہوتی لازم نہیں لازم و ہوتا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں بھی اس عمل کا ہونا معلوم ہوتا ہے علیہ وسلم اگر کوئی عمل کریں تو نہیں ہوتی آپ سمندہ والے تھے وہ چیز پر والی نہیں ہوتی یہاں ہے کہ پورے عمل کی حیثیت اور دو ہے अमल की अदाएगी का तरीका इंतजाम और राज के लाजिम नहीं है वो क्या है सुनना चाहिए लेकिन मित्र का तरीका आपने देश को भी बनाने चलेगा ایک آدمی کے لیے اگرچہ وہ حکم جو ہوتا ہے وہ شری عمر جو ہوتا ہے وہ مسنون ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ اعتبار میں استعمال ہوتا ہے فرض کے بالمقابل اور لازم نہیں ہے تو پھر جو کے سنت سے نہیں تو سنت یہاں بھی نکاح دیجیے واجب میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ نکاح کی بات کر رہا ہوں کون جاگے سے نکاح واجب نکاح واجب ہے راجی مال کے ہے اسی لیے تو ضروری ہے لیکن ضروری نہیں تو مجھ سے ڈانٹا بھی جا رہا سمجھ جی بات کہ ایک چیز کو سنت بتایا جا رہا ہے اور اس پر سنت لفظ ہوتا ہے سنت اب سنت. تمہارے لیے مزہ بھی پڑیں ہے آپ کے آواز میں کیسے ہوتی ہے مقابلے میں ادائی کا طریقہ چلا سکتا اس میں طریقہ کمپلسری ہے اگر چاہے نماز بات نقل نما لازم ہے لیکن اس میں نبی کا طریقہ دل سے نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا نقل نما طریقہ میں سنت ہے تو یہ لفظوں کو سمجھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جہاں سنت فرض کے مقابلے میں سوال ہوتا ہے وہاں وہ لازم نہیں भाई फिर की दो फर्द है और वो क्या है तो छोड़ दे तो गुनागार तो नहीं होगा लेकिन मुनासिब नहीं कि आदमी छोड़े तो वो फर्ज नहीं है क्योंकि फर्द के बिल मुकाबले लेकिन गुलास जिसे हम कहें कि जुमा में खुतबा फिर नमाज और ईद में नमाज और फिर खुतबा طریقہ اس کی فرض کے مقابلے کی, کی جاتی طریقہ ہے. نبی کی طریقے سے جو وہاں کو ڈانٹ آئے گی یہاں کو ڈانٹ لے گا سمجھ میں آسان ہو گئے تو ہریش جیسے آیا کہ ان کا ہمیں سنتی فمن سنتی پے نکاح میرا طریقہ ہے تو جو میرے طریقے سے دوری برتے اس کو اوائڈ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو یہاں پر جو ہے اس پہ ڈانٹا گیا اس کو سنت کہ ڈانٹا گیا ہے اس لیے چودھ نکاح طریقہ اثر اور مطابق نکاح واجب ہے نکاح اللہ نے قرآن کا فن کہ ہو اللہ نے और यहाँ पर नकूंगा निकलेंगे तो आपने वहां पर क्या कहा मैं निकाह करता हूँ और जो भी तरीके से वो नहीं। तो और साहबा ने पूछा तबंदुल के बारे में अपने आप तबिल्कुल یعنی نے کہا تو ہمیشہ کے لیے ترقی سے آپ نے اس کو منا تبدل جائز نہیں ہے تو یہ دوسری چیز ہوئی پہلا ہوا فرض ہوا دوسرا ہوا مستحب مستحب کے بارے میں پائے گی ہے کہ جسے آپ نے سنا کہ اس کی ترجیح اور نہ ہو حکم ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کو آپ لذیا رکھیں قری میں ایسا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم لازم نہیں ہے یعنی کسی چیز کا حکم ہو ہے جس میں کہا تھا ہو قرآن احلال قرآن وکر کا احتمام کرو تو یہاں کیا ہے حکم ہے لیکن یہ حکم نغم کے لیے ہے اس کے بعد کے لیے کیسے معلوم ہو رہا دوسری حدیثوں سے جس سے معلومات پانچ نمازے نماز ہیں اس کے علاوہ نام تو کبھی فکن جو ہوتا ہے وہ فکن استعمال کے لیے ہوتا ہے امر دو طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بات کا حکوم دینے تو ہر چیز ہوتی ہے کسی بات کہہ رہے تو شام ہو رہا ہے کبھی لازمی سے تو آپ راپ ہے دیکھو یاد رکھنا ایسا ضرور کرنا چھوڑنا تو یہ لازمی تو انسان کے اپنے کلام میں بھی بات ہے کہ اس کا ہر امر کرو دو, میں کرو ہوا ہے وہ ہمیشہ ہے وہ ایسا بھی ہوتا کہ کہ ہے کہ جس کے بے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ترک کیا ہو یا کسی نے ترک کیا آپ نے اس کو ڈاڑا معلوم ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ لازم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بناتے ہیں آپ صلاح جی کو اپنی رہے کی آخری نماز وکر کو بناؤ یہ حکم ہے یا نہیں حکم تو ہے کیا یہ واجب ہو گیا نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وکر کے بعد بھی نماز نقل پڑھنا ثابت ہے اگر یہ چیز لازم ہوتی تو آپ ایسا نہیں کرتے کوئی نہیں, کرتے. خاص نبی کے لیے؟ نہیں. خاص ہوتا تو آپ بتا دے آپ نے نہیں بتایا اور نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی خیر ہو, وہ دوسروں کو بتائیں اور اس کی مخالفت کریں یہ تو کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے اگر نہ ہے لہذا نبی جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو لوگوں کو وہ لازم ہے نئی معلوم کیسے پڑے تو کمی نبی کی طرف سے اس کے حکم کے باوجود حکم سے لاسم معلوم ہوگی لیکن اس کا ترک کرنے سے معلوم دینے کے بعد اگر سلدار کو چھوڑ دیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے آپ کو چھوڑ دیں کیوں لوگ کو معلوم ہے کا نہیں جیسے اللہ نے معام نہیں ہے جو پانچ نماز ہیں ایک سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ یہ بھی کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے سمجھے کہ یہ بھی ایسا ہے اسلام لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے علی غریب سہولار سات کرنا اللہ کرتے ہوئے اور ان شاء اللہ نشان کے بعد آپ سامنے